فوائد اللہ اب چوتھا گراؤ دیکھو جی چوتھا گراؤ مفترین اللہ خدا پہ بہتان باندھنے والے مفترین اللہ بوجہ مال و ذر مفترین اللہ بوجہ مال و ذر خدا پہ بہتان باندھ رہے ہیں کس در مال کھاتے ہیں زر کھاتے ہیں وہ ہے حلاقاتے ان لوگوں کے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پھر کہتے ہیں من یہ کس کی طرف سے ہے یہود کے مولویوں کے عادت تھی تورات میں اپنی طرف سے گھسا دیتے تھے کوئی کالے جملے لکھے اور کیا کہا یہ خدا کی علی اللہ ہوئے نا اس سے ان کو مال و زارا ملتا تھا پیسے ملتے تھے حضور کی خلاف ورزی کرتے تھے نا لکھتے ہیں کتاب کا اپنے ہاتھوں کے ساتھ پھر کہتے ہیں اللہ کے طرف سے تاکہ خرید کرے اے باز اس کی قیمت تھوڑی بادشاہ ان کو پیسے دیتے تھے کہ حضور کی صفت کیا کرو خلاف ورزی کرو اس کے اندر صفت تبدیل کرو فوید الحم یہ وعید ہے جی فوائد الحم کریں چل کو وعید بس ہلاکت واسطے ان کے باوجہ اس کے یہ علد باوجہ کے لکھا ان کے ہاتھوں نے ان کے ہاتھوں نے صحیح لکھا یا غلط اور ہلاکت ہے واسطے ان کے باوجہ اس کے کماتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاتھوں سے غلط لکھا یہ بھی سبب ہے ہلاکت کا پیسے کھائے حرام خوئی کی یہ بھی سبب ہے کہ اس کا ہلاکت کا دونوں سب ہلاکت کا و کالنت مسار یہ کتنی جماعت ہے جی یہ پانچویں جماعت ہے گان بان کی پانچویں جماعت کون سی ہے گان بان صاحب گان سبحان اللہ پیروں کے بیٹے مولو کے بیٹے ان کو ہم کیا کہتے ہیں گان بان نولہ من الگ گان بان کنڈی لکھو جی پانچویں گروہ پیر اور صاحبزاد پیر اور صاحبزاد میرا بیٹا ساجد بیٹھا ہوا تھا ایک مولوی صاحب ہے ملنے کے लिए میں گھر تھا تو مولوی صاحب نے کہا آپ صاحب زادہ ہیں تو اس نے کہا حضرت مجھے گالی تو نہ دو صاحب تو کہتے انگریز کو میں انگریز کا بیٹا تو نہیں میں تو ایک عالم کا بیٹا ہوں مجھے غریب زیادہ کہے دو صاحب زادہ مجھے نہ کہا جاتا ہے کیسے حضرت کہتے تھے نا صاحب آ گیا صاحب کا دورہ ہے تو صاحب زادہ کا انگریز کا بیٹا ہمارے ہاں ایک ویتی مولوی صاحب تھے وہ اپنے آپ کو پیر زادہ کہتے تھے کیا تو ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر جو بندی تھا یہ مولوی کا تھا بریلوی تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا حضرت آپ اپنے آپ کو پیر زیادہ کہتے ہیں. پیر من ہوتے بوڑھا فارسی میں پیر کس کو کہتے ہیں تو بوڑھے کا بیٹا یہ تو غلط ہے یہ آپ کی توہین ہے میں آپ کو ایسا الفاظ بتا دوں جو قرآن سے ثابت ہے بڑے اعزاز والا لگا ہے اس نے کیا اس نے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ اسراب یاد دہی ملال مستج دل حرام ملال مستج اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کی مسجد کو مسجد حرام کہا ہے کیا کہا ہے تو حرام کا لفظ کتنا اعزاز والا ہے قرآن میں ہے تو آپ پیر زادہ کی بجائے حرام زیادہ لکھا کریں یہ قرآن سے زیادہ ہے یہ وہ بری بھی بہت ہی دیتا با کیا وہ بدماش معافی تم جو وہ بدماش کا قرآن بھی میں تو اپنے آپ کو پیر پیرزادہ لکھتا ہے حالانکہ پیر زیادہ نہیں عام ایک دیہاتی آدمی کا بیٹا ہے وہ خاؤ کا پیر زیادہ بن گیا <تصفح> پانچویں جماعت کیا ہے جی ہاں ہاں پیران اور الگان وال بان سائزاد کیا بنا رکھا تھا کہ ہم جتنی برائیاں کریں بدماش کیں کیا مت کے دن ہمیں عذاب نہیں ملے گا وہ ایسے کہتے آج کل یہ نہیں ہم پیروں کے بیٹے ہیں بولوں کے بیٹے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا ہمارے باپ دادا کیا کریں گے چھڑا لیں گے اور اگر ہوا بھی صحیح تو صرف چالیس دن ہوگا کیا او چالیس دن بچڑے کی پوجا کی تھی نا ان کے بٹیروں نے وہی ہوگا اور کہتے ہیں ہر گن نہ پہنچے گی ہم کو آج مگر چند دن شمار کیے ہو کتنی چالیس دن کل اتہ خاص تم یہ تردید ہے جی راد بلی آپ فرما لیجیے لیا تم نے اللہ کے ہاں آہ کہ صرف چالیس دن جلو گے پر ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالی اپنے ہاتھ کو ام تقولون لون ہم نے بل بل کے کہ کہتے ہو اللہ پہ وہ چیز نہیں جانتے تم بلا من کا سب سیاح ذابطہ خدا بندی ضابطہ ہے خدا بندی کیوں نہیں جس شخص نے کسب کیا برائی کو اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے میرے محترام جو آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ کترا ہو جاتے نہیں تو ساری دل سیاہ ہو جائے کالی ہو جائے تو اس کے اندر نور ایمان ہوگا تو مطلب یہ کہ نور ایمان ختم ہو جائے یہی ہے گھیر لینا اور احاطہ کر لے اس کو اس کو گناہ فولا کا صاحب نہ یہی لوگ دوستیاں اس کے اندر کیا رہیں گے سوال یہ ہے کہ نور ایمان بھی نہ ہو کب بلزین منو تخریف کے بعد کیا ہوتی ہے اور جو لوگ ایمان لائے عمل کی اچھے بزارت ہے یہی ہیں بیشتی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے وید خزنہ میسا کا بنی سے یہ نو نمبر تین ہے لکھو دو نو آگے اب نو نمبر کتنی ہے جی تین ہے نا نو سالس میں موجودہ بنی اسرائیل کی احدیاں اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی احد شکنیا موجودہ بنی اسرائیل کون تھے حضرت کے زمانے میں اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی احد شکنیاں نو سال اس میں اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے تورات کے اندر لیا تھا لا الا اللہ تشریح کے مثال میسا کی تشریح ہے تشریح ہے میسا اوپر نمبر ایک لکھو کہ نہ عبادت کرنا کسی ایک کی سوائے اللہ کے شرک نہ کرنا و بل والدین احسان آئی نمبر کتنی بل والدین جار مجرور کس کے متعلق ہے آسین کے آسین بل والے احسان کرنا ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا نمبر دو آ ہے و ذیل قربہ نمبر کتنی احسان کرنا رشتہ داروں کے ساتھ بابا رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں خیال کیا کرو نمبر تین ولیطام نمبر کتنی یتیموں کے ساتھ احسان کرو مساکین نمبر پانچ مساکین کے ساتھ کیا کرو ٹھیک احسان کرو خیال کرو میں تقریباً تیسرا سال ہے میں نے مدرسے کے اندر ایک علیحدہ فنڈ بنایا ہوا غریبوں کا مدرسے کا خرچ علاوہ ہے غریبوں کا میرے پاس پنڈ ہے علیحدہ اس میں جہاں ضرورت ہوتی ہے نا غریب بیوہ عورتوں کے بعد دانے میں پہنچا دیتا ہوں علیحدہ فنڈ ہے مدرسے سے علاج کے لیے خود جا کے دیتا ہوں کوئی نابینی عورتیں ہوتی ہیں میں وہاں خود جا کے دیتا ہوں علاج کے لیے پیسے خود دیتا ہوں یا ہم نے پنڈ قائم کیا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی اگر ایسے کریں تو اچھا نہیں ہے اور ہے کافی دیہات کے اندر مساک نمبر پانچ لکھا ہے بکول سے حوصلہ نمبر چھ کہو واسطے لوگوں کے اچھی بات انہیں تبلیغ دین کرو باقی مسلط نمبر کتنی واط نمبر آٹھ یہ آٹھ چیزوں کا ہم نے احج لیا بنی اسرائیل سے لیکن یہ آحج پہ قائم رہے سما طلائے تو آحج شکنی نمبر ایک اس میں موجودہ بنی شریر کی آج چکنی ہے نا پھر پھر گئے تم آج چکنی نمبر ایک مگر تھوڑے تم میں سے قائم رہے اس پہ وہ تھوڑے کون سے حضرت عبداللہ بن سلام ادھر حضرت نجاشی نصارہ میں سے ون تم مور اور تم ہو ہی پھرنے والے اس کا من کیا ہے یعنی اے راگ عادت بن چکی ہے تمہاری اب بھی پھر گئے تم اور ہو ہی تم پھرنے والے ہو ہی تم پھرنے والے کو سر کی بیٹھے مورے جا من دور دے چندر کیا دھور دے چندرے من لا دے چندر یہ سرائے کی کبھی کبھی ٹھیک مان میں بیان کرتا ہوں سندھی سمجھ لیتے ہیں تو دور دے چندرے چا جی شکنی نمبر دو میرے محترام مدینے پاک کے اندر یہ تو جانتے ہو نا اوس اور خزرج قبیلے تھے جان تو تھے پہلے بعد میں ایمان لیا پہلے اوس اور خزرج اور وہاں یہود کے دو قبیلے تھے بنو قریضہ اور بنو نذیر یہ جو اوس تھے نا یہ حلیف تھے بنو قریضہ کے کس کے اوس اور بنو قریضہ آپس میں حلیفے دوست بنے ہوئے تھے قسمیں اٹھائیں تھیں کہ ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے اور دوسرے باقی کون بچ گئے خزرت اور بنو نذیر وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے انداد کرتے تھے قسمیں اٹھائیں اب جب لڑائی ہوتی تھی نا ان کی تو بنو نذیر کن کی مدد کرتے تھے خزرت کی مدد کرتے تھے اور اوس کے ساتھ کون ہوتے تھے بنو پورا اعزاز تو بنو قرضہ گرفتار ہوتے تو بنو نذیر جو تھے نا ان کو چھڑا لیتے بھی گرفتار ہیں چلو ہمارے رشتہ دار یہودی ہیں لیکن قتل کر دیتے تھے لڑائی کے اندر بنو نذیر بنو قرضہ کو بنو قرضہ کن کو بنو نذیر کو قتل کر دیتے تھے یہ سمجھ آ گیا قیدی بنتے تو چھڑا لیتے لیکن قتل کر دیتے تھے گھروں سے نکال دیتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کچھ کتاب پی ایمان لاتے ہو, کچھ ایمان نہیں لاتے حالانکہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا نہ گھروں سے نکالنا ہے یہ ذہن میں بیٹھا ہے نہیں اوس اور خزرت کی لڑائی تو مشہور ہے نا جنگ بواس ایک سو بیس سال تک کی اب غور فرمائیے جی واحد خزنہ میسا کا کم آج سکری نمبر کتنی ہے اور جب لیا ہم نے پخت آوازہ تم سے تورات میں کہ لاتس کون دیواکم نہ بہانہ آپس میں خون نہ بہانہ تم دماغم کا منع بلا تو اور نہ نکالنا تم انفسکم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ خون بہانہ آپس میں نہ گھروں سے نکالنا سما کر پھر اقرار کیا تم نے مان تم تشا دوں تم مانتے ہو اب آج ٹھیک نہیں دیکھو سم مان تو بھاؤ لائے پھر تم یہی لوگ قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو کیسے قتل کرتے تھے بنو نذیر کس کو بنو قرضہ کو بنو قرضہ بنو نذیر کو وہ حلیف تھے نا اس وجہ سے اوس و حضرت کی لڑائی میں ایسے ہو جاتا تھا تخرے جنا اور تو ایک گراؤ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے تظاہرونا یہ حال ہے درا حالے کے چڑھائی کرتے ہو ان پہ تو کا من چڑھائی کرتے ہو ان پہ ساتھ گناہ کے اور ظلم کے تو دو کام انہوں نے غلط کیے یا نہیں اپنے لوگوں کو کیا کیا قتل کیا اور ان کو گھروں سے نکالا دو چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تھے اور اگر ان کے رشتہ دار قیدی ہو جاتے مثال اور بنو نذیر قیدی ہو گئے بنو قریضہ کی طرف تو چھڑا لیتے یار ہمارے رشتہ دار ہیں چھوڑ دو ہم پیسے دیں گے ان کے اور اگر آتے تمہارے پاس قیدی بن کے تو بدلہ دے کے چھڑا لیتے ہیں ان کو حالانکہ شان یہ ہے وہ حالیہ ہے اور ہوا ضمیر شان کا حالانکہ شان یہ ہے کہ حرام کیا گیا تھا تمہارے پن نکالنا ان کا آفت و زجر ہے کیا پس ایمان لاتے ہو تم ساتھ بعض کتاب کے کفر کرتے ہو کس کے ساتھ تو دو چیزوں پہ عمل نہ کیا ایک چیز میں عمل کیا فماد جزا بس نہیں سزا اس شخص کی جو کرتا ہے اس چیز کو تم میں سے اللہ خزون فی الحال دنیا مگر رسوائی کس کے اندر دنیاوی زندگی یہ وعید آئے اور دن کی ارمد کے لوٹائے جائیں کی طرف سخت عذاب کے اور نہیں اللہ غافل وسیع کرتے ہو تم یہ ساری وعید آئے دنیاوی وعید بھی آ گئی اخروی وعید بھی آ گئی اس کو تخویب بھی کہتے ہیں وعید بھی کہتے ہیں الا کلی نشتہ حیات الدنیا یہ کیا تھی جی بابا دو آج شکنی آ گئی نا پہلی آج شکنی بھی اور دوسری آج شکنی بھی یہ بات سمجھ سمجھے آپ کو یا نہیں بھائی اوس اور خزرج کی لڑائی تو مشہور ہے نا اس لڑائی کے اندر بنو قرضا کس کا ساتھ دیتے اوس کا بنو نذیر کس کا ساتھ دیتے خزرج کا آخر و لڑائی کے اندر پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا پڑتے اس کے اندر کتنی چیزوں پہ عمل کرتے کتنی پہ نہ کرتے صرف قیدی چھڑا لیتے اور دو چیزوں کا عمل نہیں کرتے کیا قتل بھی کر دیتے حالانکہ قطر سے دوسرا گیا وطن سے بے وطن بھی کر دیتے جی؟ اولائک اولا تتیما نو سالس یہ تتیما ہے نو سال کا پر یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا دنیاوی زندگی کو بدلے کس کے آخرت کے آخرت دے بیٹھے اور دنیا خرید کیا یعنی اپنی یاری پوری کی حضرت کی یاری پوری کی اور آخرت کو چھوڑ دیا قطر کے بس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ورنہ وہ مدد کیے جائیں گے میری عادت ہے کہ بھائی میں کچھ اشار بھی بناتا رہتا ہوں یہ اب یہود ہے نا یہود اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ انہیں شباستیں کی جانا کی جی تو ان کی شباستوں کے بارے میں تھوڑے سے اشار آپ سونڈ لیں گے نا تو آپ کے سامنے پتہ چلے گا کہ یہ کتنے قبیر تھے یہود کی کہانی قرآن کی زبانی وہ بچھڑے کی عبادت انہیں کی یا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب کا جہاد کے لیے جاؤ تو کیا کہا زابان توربوں کا فقاتلہ پھر یہ بنی شریر کے آباد دار جو ہیں غاز اللہ اللہ وغاز ان کے باپ دادا خنزیر بندر بن گئے یا نہیں کس نے بچھڑے کی عبادت کی وہ ظالم کون تھے قتل کرتے تھے نبیوں کو وہ جابر کون تھے ابھی پڑھا جا کر نبی عمر بھر ایزائیں دی موسا کلیم اللہ کو کا تل کے نارا زن وہ شاطر کون تھے گوسال کو دیتے نہیں. کبھی, کہتے ان کے گئے. <laughs> کبھی ہیری پیری کرتے اس کے اندر کفر <laughs> کی پاداش میں خنزیر و بندر بن گئے برلسان امبیا و کافر کون تھے لوئن لذین کا فرم بنی اسرائیل کی اللہ میں تحریف و تبدیلی بہت اکل سو تو اسم کے آدی مجاہر کون تھے اکالون لی ہے تھا قرآن میں رام پور تھے مریم صدیقہ پر کس نے لگائی تم تھے حضرت عیسا کے دشمن سخت ماکر کون تھے بی بری ہم کو کس میں تو بدل گئی یہ کہ بیٹا کہاں سے لائی ہے اور مکر بھی کیا ماں کرو باں ما کر اللہ واللہ و خیر خیر خاتم انبیاء پڑھتے رہے تورات میں وقت بے ست منکرو غزار و شاہر کون تھے بھئی حضور کی بسیں پڑھی یا نہیں تو پھر ہیری پیری کی حضور کی بس پہ یا نہیں ابھی آپ نے پڑھا ہے یا بنی اسرائیل مت اللہ کی او فوبے آدھی اوفے بے آدے گم اس پہ امبال انہوں نے کیا یا ہم نے کیا اس نے کیا ہاں انہوں نے وعدہ توڑا از کورو او فو کہا اللہ نے قرآن میں ابھی پڑھا ہے اس گرو اور اللہ نے قرآن میں اس پہ عامل کون تھے اور اس سے باہر کون تھے کون تھے عامل بھائی ہم تھے حضور کی امت ہر عمل ہر قول میں میساک میں ایسار میں کون تھے منظور رہمان ان میں قاصر کون تھے تم منظور رحمان بنو گے یا قاصر بنو گے منظور کے شکر دو نا ہاں منظور بنو قاصر تو یہ میری عادت ہے کہ ایک نقشہ کھینچتا ہوں ہر ایک کا کیا یاد کرے تمہارے ویسے یاد کرے تو कलमा بخشی کو کہنا کہ ہمیں سمجھاتا تھا موت کے بعد کرو گے یاد ہاں دیکھیں اللہ